اس عاجز دی دعا ہے قادرِ مطلق جلہ شان و حودی بارگاہ ندر دنیا آخرت دے ہر شرطوں خصوصاً نفس و شیطان دے ہر فتنے تو خاندان اور دوست اپنی رحمت کی پناہ فرماوے حق بولنے سمجھنے حق کے اتنے چلنے مرنے کی توفیق بخشے جنڈ والی خان کا دا اجدار روحانی جلسہ برادر محمد سہیل صاحب نے اس کا اہتمام ہے اللہ العالمین اس نوجوان و خاندان سمیت عافیت و سادت دارائنتا فرماوے ہر شر تو پناہ بخشے مزید ایمان دین دا جذبہ محبت شوق شوق فرماوے جناب سامنے اللہ تعالی دے فضل و کرم نا ایک نیا موضوع پیش کرن لگا جس دا انمان ہے کہ سینسی ایجادات عذاب الہی دا سامان ہے یہ موضوع ہے اس موضوع نو بڑے غور توجہ سنیا نے اور آن اور حدیث میں اس موضوع بیان کر ایک ہوتا ہے سان بنا ایک ہوتا ہے مصنوع مصنوعات بنیا ہوئی چیزیں سانع دے نال تعلق پیدا کرن دا ذریعہ دے نال سانح بناو والے دی معرفت پہلو آئی ہے پہچان اس بعد اس دی تاریم ہوگی تعظیم تو بعد پھر تعلق قائم ہو ہے جس تعلق دال اتباع محبت پھر سب دروازے کھل جاندے نے گل میری سمجھ آ جی اللہ رب العالمین شانے ہوئے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 اس معرفت نال اللہ تعالی دی تعظیم دل وچ اوندی بندے دے دل وچ عظمت اللہ تعالی دی تا کر کے ایمان والا بندا اسمان زمین اس دی مخلوق مصنوعات نو ویف کے تے ایمان والا بندا خدا سبحان اللہ سبحان اللہ اکھ کہ نہیں اں اسمان زمین سونی شے اللہ تعالی دی بنی ویست تے بندا مجبور ہوندا ہے سبحان اللہ کتنا پاک رات کتنا عظیم ذات یار جس رات نے ایڈی ایڈیاں سویاں چیزاں بنائی تو مصنوعات مسلوکات اللہ تعالی مارفت آ دے تعلیم اس دی محبت پھر دروازہ کھل ہے تے اس ذات پاک دے دین پا دی پہچان آدی پھر بندہ اتباع اتباہ کر ہے، فرما برداری کردا جو مالک خالک ہے تو اصا اس دے پیچھے چلیے اسابے دار اس دی گل منیے اس دے رسولوں دے فرما بردار بنی پھر اس اگلے جہان دا دروازہ کھلتا ہے کہ پھر وہ جنت پھر دو دفے جنت, جنت, جنت, جنت جائیے دود بچیے اللہ تعالی مصنوعات بنا چیز اللہ تعالی دی مارفت ہوں اس نال تعلق قائم ہو اللہ تعالی جڑا فرمایا ہے کہ اے محبوب اگر تو نہ ہوں میں اپنے رب ہون ظاہر نہ کردا مطلب ہے اس دا مطلب یہ ہے کہ جی رب تلا اپنے حبیب نا اللہ تعالی جو فرمایا کہ لولا کلواد ہر کل ربو بجتا بابو بگر تا میں اپنے رب ہو ظاہر نہ کرتا اس دا کی مطلب ہے کہ جدو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے نور پیدا نہ فرما اپنے حبیب پیدا نہ فرما صلی اللہ تعالی وآلہ وآلہ کائنات پیدا نہ ہوں دی کیونکہ دے نور تو ہے آپ کائنات دا مبدا نے منشا نے جب آپ سرکار ہو پیدا نہ ہوں کائنات نہ بندی کائنات نہ بندی, تے اللہ تعالی دے رب ہونے کا ادار نہ تو کی پتہ پہ لگتا ہے رب سونے دا کہ خال کے مالک رحیم رزا کے رسک ہر کسی نو ملتا جو ویکد قدرت والا ساری پہچان رب تعلا کس نال پی ہوں مخلوق مخلوق پیدا ہوئی حبیب خدا دے نور تو اگر حبیب خدا نہ ہوں تو لالمن باد اللہ تعالی کا رب ہونا پالن والا ہونا مالک ہونا خالق ہونا ظاہر نہ ہوں جو ظہور ہوئے ہے حبیب خدا دے نور مبارک وسیل جاری نہیں جاری تو سجنا مخلوق مسنوعات اے ذریعہ ہیں جس طرح اللہ تعالی مارف ایک قانون سڈے سامنے کہ مصنوعات سانے دی پہچان اور سانے دی نال تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہوں گے ایک سڈے کولو اصول لا گیا اگریز دیا جتنا مصنوعات ہیں سائنسدان دیاں جتنیا مصنوعات ہیں یہ سائنسدان نال, نال تعلق قائم نے لیکن کس بندے واسطے جیڑا بندہ ایمان کمزور رکھتا یا اکا ہی نہیں رکھتا منافق کبھی ایمان والا بندہ جیڑا مومن کامل ہوتا ہے نا اس دی نگاہ مخلوق کوئی شہ نہیں ہوندی خالق صرف ایک ذات خالق ہی اس دی نگاہ خالق تالا دی نگاہ جڑا کاملی ایمان والا کمالات جڑے نہ کمالات اگر اللہ نبی یا ولی توجہ اللہ نبی یا ولی در بندہ تعلق قائم کرد اللہ کیونکہ اللہ دا نبی ولی جو کچھ کمال ظاہر کرد کی کیوں لے لے جی اللہ تعالی دا نبی ولی جو بھی کوئی کم ظاہر کچھ نہیں اللہ تعالی حضرت سید ابراہیم خلیل اللہ سلام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 کسی نے اولاد دیتی ہے آخیا رب میں کہوں جتنا موجدہ کرامت کوئی نبی ولی وکھاوے گا اس معرفت اللہ دی دیوانی کی کیونکہ خود جو رب نال قائم ہے اس دا تعلق جو رب ربم ہے اس جڑا کمال ہے اس رب ولے لے لیکن جڑے کافر ہوں نے نا کافر دل دماغ رب ہے ہی نہیں دے اپنے دل دماغ چ رب نہیں ابلیس ہے کو ابلیس ہاں جو کرے گا رب والے پاس نہ آپ جانے نہ کسی ہو جان گل سمجھ آ رہی نہیں ہوں جی ہیں ہے لوگ فر نے جو بھی کچھ بنا یعنی شکل تبدیل کرنی ہے بنا نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالا کی پیدا کردہ چیز دیا شکل حیات تبدیل کر دلہ تبارک و تعالیٰ کی دتی قدرت نہ مومنٹ جڑے وہ جس طرح نگی والی ہاتھوں کو رب کا آلات کی پچھان کرد مومبے نے کافر ہاتھوں جو کوئی کام دیکھے نا تو آخر رب ہی تو والا تو آپ ہی کچھ نہیں تانی کا قطرا انہیں پیدا کی پہ تیرے طاقت رکھی ہے مومن بندہ جڑا کافر ہاتھوں کی کوئی کمال ویچے نہ پچھا کر ہے رب معرفت حاصل ہے اس کام دے ذریعے اس مسنو دے ذریعے ہاں جی کافر کمال دے ذریعے اللہ تعالی ہے رب نافر نی منافق بندہ ہوں کمزوری مان والا دی نہیں نگاہ رب تک ہے جان مراد کافر وہ اتھے تک ہی کلو جانا وہ آدھ سب کچھ ہے مومنس جان دمان دسو بندہ ہے بندے آخو جس منی کا خطرہ اسلے کچھ کر کے برساؤں گا یا جس پیرا سا کھ لائ سائی نے پھر اس کچھ کر کے برسا بچاری زندگی چار دن تعالی مالے خالق نے جیڑی دتی احسان فرما کے ہوں کافر ہے وہ نام اپنے آپ بیڑا گرک کر صرف کافر تک کھلو مومل ہے وہ کافر تو لنگ کے کافر من والے تک پہنچ جمن جی ہوں دوستو سائنسدان hey ایک وہ کافر کافر جیڑی شے اللہ تعالی بنائی دی شکل ہے تبدیل کی اس مصنوعات ہیں ایک تے انہوں نے بنا کے کئی آخیا کہ رب دیا ہے جو کافر نے لانا وہ جدوں بھی کچھ کر دیا آدھ نے ایسا ہم یہ کر رہے ہیں اب دیکھو دنیا یہ کر رہی ہے ہم یہ کر رہے ہیں اب یہاں تک پہنچ گئے وہاں تک پہنچ گئے ایک کدی نہیں آخر گے یار رب ایک رب سب پاس کچھ بھی نہیں کدی کافردان کافر اور کافر دی پہنچ اللہ تعالی تک دان مادے تک ہے مادے دے پیچھے قدرت تک نہیں پہنچ سکتا مومن جڑا جی وہ مادے تو قدرت تک پہنچ ہے کہ مادی اشیاء جتنا ہے انہیں بناو اللہ ہے ہوں ادھر وہ بناو آخر کہ اچھا وہ دعوی کر دجال جیسے دعوی کرے گا کہ میں سارا کچھ پہ کرنا میں حالانکہ حقیقت کرنا لیکن لانتی کے ہاتھوں جو ظاہر ہونا ہے دجال کا جو کرنا ہو سکتا میں حضرت عیسا روح اللہ علیہ السلام آپ آن کے جو کچھ کر آپ فرماؤ گے میں جو کچھ اللہ اللہ میں جو کر ہیں اللہ اللہ کر ہیں اللہ کی اجازت کر ہیں لیکن گل دجال نہیں آتی نال دکھو دجال کے ہاتھوں جو کچھ ظاہر ہونا حقیقت کہف ہو بولو حضرت عیسیٰ روح اللہ سلام کے ہاتھوں جو ہونا ہے اس کی حقیقت کی طرف ہو لیکن کی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا وسوس کر رہے ہیں اور دجال اپنے منسوخ کروات اس سامنے آئی ہیں مومنٹ جڑا کامل ل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 کہ انگریز کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ یہ سارا امتحان ہے اور ساری آزمائش کی خاطر اللہ تعالی پیدا فرمایا شکر نہیں پیا ہوتا نہ شکر پیاؤں سمجھو جا منافق بندہ ہے کمزور ایمان ہے وہ ویک کے آدھا انگریز ہی سب کچھ ویکو جی انگریز آئے کر دیتا انگریز آئے کر دیتا دنگریز آئے کر وہ نا مراد منافق بندہ کبھی رب دی تعریف رب کی تابے داری ربافاری رب دے شکر والے پاس نہیں آئے گا تابے داری کرے گا تے انگریز دی شکر ادا کرے گا تے انگریز دا انہیں دین تیری ہی جانا رب آسے نہیں جانا ہن توجہ اے جو کچھ مصنوعات ہیں کمزور ایمان بندہ تے منافق بندہ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 ورنہ اس سے ہر دی کیونکہ اللہ دے دشمن کے ہاتھوں جی شہ پہ ہے نا ہوں دے اندر ضرور نظر نقصان ہونا ہے اگر فائدہ ہوتا تو اللہ دے نبیان دیتھو ہوں دی. اللہ اللہ ہر ہر بچوں کا بچے, بچے رکھ والے لوگ وہ انگریز کے تعدے مشینری ہر بندے دلو جس کی وجہز نوجتے پہ اگر سائنس دی اللہ تعالی اگریز کے ہاتھوں کرسم خدا کی پیر سے پیر ساڈے مشرقی علاقے چوڑے تابے دار بن میری گل سمجھا جتنا اب بئی بان بن چفرنگی کٹو بنے ہر کچھ اپنا اسی خوبی ہے ماں دن کردہ اگر آدت ویکو تحریف تمدن دیکھو تو جانور کون جان گے کہڑی شہ مسلے نائم کی کڑیے انگریز نی شہ اندال چھوڑ کے ہر چھوٹے تو وا چلتی کڑی ہے سہ سے ہر ایک کے سینے کے اندر اس بت کا پجاری ایاشی کے سمانے پھر اگریز کا تہذیب گرج لکھا ہے اس کا طریقہ گرج لڑا ہے کر کے جب کسی نال گل کریے تین دیفر پھر فٹ آخ چٹ دیں اگریزی کا استعمال چشتی نہیں آندے معلوم رب دے پجاری نہیں اگر رب دجاری ہوں دعوت رب دین دی سن کے انگریز دیا چیزاں استعمال نہ کر یہ فٹ آخ دے کہ چی مخلو ربریز بھی رب در شہر گل تیری سچی اگریز پیچھے نہیں چلتے پیچھے چلوں گے سنو انگریز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 قائم ہویا کھڑا تعلق انگریزری جگہ جگہ دائن فیلو ٹیکنالوجی پہنچاؤ سڑک اسی مسلا ہے کمزور ایمان والا منافق منافق رہ سائنس ٹیکنالوجی آم کرو آم کرو آم کرو کیوں سوکھا ہو جانا ہے کہ یہ لانتی میرے جالے تو میرے کٹے جائے سڑے لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے جال چسن کا سبب اللہ میں اقبال آدھا اللہ میں اقبال سناوا دے شیر اقبال فرماندہ مجھ کو ڈر ہے فلانا طبیعت تیری اور یار ہے رب کے شکر پارا فروش اقبال فرماندہ مجھے ڈر لگتا ہے تیری طبیعت بالا لدن. انگریز ہیں شکر پارے ویچن والے شکر پارے ویچن والے بڑے مکار وہ جی شکر پارے دال شکر پارے بوں مٹھائی پھر بال نہیں سمجھتا بھائی یہ پیچھوں کون ہے وہ نا ویخ وہ شکر پوری پا شکر پارے بوں نیڑے ہو اس لایا نشا چڑیا پتا لگا گہرا ہوا بھی کال آچہ تری طبیعت بچیا تشمن کے سچنے اور او او شکر پارے ویچن والے بڑے مکار مين. شکر پارے کہڑے نے سائنس ہوں وہ آر تین تین بئیمانی اپنی تحریب لا تو جو گا رومال دی پتا لگتا گیر عوام ہاں جی سوچو پھر سوچ دن یار ہوں کہ پچھا جائیے لیکن کدھر پچھا جانے ہو سارے ہو گئے بند بل بل بل بل بل بل سمنو اگر فائدہ اگریز کی ماں مرضی اگریز سوچے صرف سوچتا ہے کام پیا کر کنڈی کا کنڈی جان دچھی کے اگے کنڈی سچتا ہے شکاری مچھلی جب پڑھ لگتی ہے اور ڈور ہو جب ڈور ڈھلی ہوتی ہے تو مچھلی اتنے پیڑ تک پہنچتی ہے شکاری سمجھ گی پھر چھڑ مچھلی نے ڈھیل پائی لکنے پہ شادی کرتا ہے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 نکل گئی ہے جتنے دے مشر ہے وہ رب جوگے نہیں بنتے وہ نکلنے جوگے نہیں ری وہ دین جوگے نہیں رکھتے تعلق قائم ہو جاتا ہے بچوں کا انگریز وال مارفت بھی ہوتی محبت بھی ہوتی دوستی بھی ہوتی تعلق اس کا دا داری اس لیے یہ سارے چیزاں دے دروازے دے کھل اس سائنس دے نار تا کر کے کتنے کے وہ ٹھلا کر, کر کے اور تو ہوگا سکتا ہے ہاں جی اور گل ہے کہ سان اس رنگ کہ خالی تعلیم نہیں پیسہ بھی دکنا چھگنا لے ہاں مال ساڈا سارا کچھ ساڈا لیکن یہاں بنا کہ تو احسان مند بھی ہو زلیل خوار بھی رہدو تابے دار بھی رکھتے ہو ہوں میںجھاوا اللہ قرآن و جو کچھ سمان ہے نا ہے آزاد ایویں کی ایک تاریخ کس طرح کی ایک تاریخ سمان ہے اندر ایک اس تاریخ کا حوالہ اللہ تعالی کے قرآن چیا ہے وہ تاریخ ہے موسا علیہ سلام اور فراؤن تاریخ فراؤ جی اپنے سیاسی مال دنیا فسا دے Even ایک تاریخ پچھے گزری قرآن اس دنیا اسرائیل لکھو فرا خدا منی بیٹھے گی رب نٹی بیٹھی وہ کہڑی تھی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 رب العالمين فرمانا وقال موسى ربنا انك اذيت فرعون ومله و سبحان الله سينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضرو الله موسى كليم الله عليه السلام دعا <تصفيق> سوال کر گل کر د اللہ دی بار گاتو اللہ دے رسول دا ذہن مبارک کتنا بلیگ اور حقیقت تک پہنچنے والا ہوتا ہے جب اسرائیل بلی نو معبود سمجھے کھڑن خدا سمجھے سابے دار ہوئے کھڑ ان دی گل پیچھے چلتے پائے رب بھی سنتے نہیں پی رب پچھا حضرت جان گئے آپ کر دولا ان ہے تو پھر آ مالا ہوں تو مالا بے شک تھی فراؤ اور, اور اس کی قومت اور ون سمنے مالی نبی فرمایا کہ فراؤن تے فراؤن دی قوم دا اپنا مال نبی فرماندہ اللہ جیڑا مومن ہوتا اگریزوں جو کمال ہے جیڑا مومن آخے گا گا وہ آخے گا یہاں نے سائنس کا کمال ہے İr رب تالا نے ہاتھوں ظاہر فرمایا اصل رب سونا ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ یار اللہ نبی الفاظ گور فرماؤ ان کا آپ نے فرانٹ کسی کا نتیجہ نہیں مولا بس تھی جنو چاہنا ہے جو کچھ چاہنا ہے اس کی زینت زینت کی سی اموالا اگے مالے پیچھے سینت پیلی ان گھر اندر ون نے رنگ برنگے چیزاں سن ورتن دیا پارک سڑکے محلہ محل پارکوں چشمے جس فوارے فوارے سڑک پانی اتنے چے بڑی نیمت چیبولی نرسنگ اور سننے آسائش مال چنا اس اللہ تبارک و تعالی دے نبی نو اے اللہ جڑا دتا اس کا نتیجہ کی کیا نالو فیرون تے فراؤن دی قوم د تابے دار بنے کھڑے نو بنی اسرائیل قوم تیرے مخلوق تیرے حضرت کلیم پہ دس دوں کہ جڑے نو خدا من بنے جنا فر قوم دی کیتی تابے داری سبق وہ تے مال اگر جو نہیں فرمائی فراؤن کنگلا کسے خدا من سیا نہیں اخبیا اکثر دنیا جہے بسیرت والے لوگ ہوں وہ تو نہیں ویختے مال سمان وہ ویخ اصل کہ انسان دن انسانیت ہے یا نہیں جو ہے نو خدا اس دے مال دی وجہ منیا وجہ اسباب دی وجہ منیا مالو مچا دی وجہ منیا ہے بخ دی وجہ, نال دی وجہ نال غربت دی وجہ نہیں جیو غریب ہوں تے کنیا آپ ہی دعوی نہ کرتا آخر سی میں رب آخر سی رب کوئی ہوا میرے بھی بخا رکھی وہ آخیا رب بھی آخیا رب کافل اسے طرح منی کڑن صرف مال کی وجہ نا جدو اس قوم کا مال غرق ہوا تو کوئی یہ خدا نہیں من لگا فراؤن تو فراؤن بھی قوم نو حضرت موسا کلیم فورن پتو آ بدا سنو حضرت کلیم کی ہٹا قوم لو دور کرنا بلی اسرائیل قوم لو تابے بنونے رب دا فرما بردار بنا رب دا عبادت گزار بنونے رب کا حضرت موسالے اسلام بدوا تو کرتے شہرک ہوا کر دہلوپ نے منگیے یا اے پروردگار فراؤن تے فراؤ دی قوم دے مال تباہ کر دے کی کسور سیو سی قرآن اس قوم کے ہاتھی سی دی بک بک ہے اللہ دے قرآن کی دے سمجھ ہی کوئی نہیں ملا ہے قرآن چو سائنس نکلی وہ بےمان کے سائنس قرآن چو نکل گئی قرآن دے دنیا قریب ہوں کہ شیطان کے قریب ہوں گی توجہ نہیں فرمائی پجاری بن گئے یہ چنگی گلان بندیا رب تو دور کرے فرماند ربا نا فروٹ فروٹ کی قوم باد لائے انہوں لائے رب نت مسالا مٹا دیوال پھر اس فرو فرو دی قوم کے دل دے ولا يؤمنو حتى اے اے اس لے تیرے تے ایمان لیا جس لے عذاب دے وچ دردناک آباد اس تو پہلو تیرے ایمان نہ لیا آپ نے کیوں بد دعا دیتی کہ تھڈو ایمان ہی نہ لیا آپ سن اللہ دے رسول اور آپ ویک دے سن پایا کہ فراؤن فراؤن فرن دی قوم ایمان نہیں لیا مرد ویڑے من مرن تو پہلے رب نئی لگے تاں کر کے آپ نے فرمایا اے میرے دے پرور بگار فراؤن ایمان نہ لیا رب جاندی جان نکل والی ہوں اگلا جہان حقیقت کا دا جانا دا کھول پھر ہر ہاف آخر آ من تو میں من لیا لیکن اسلے دا مننا اللہ تعالیٰ دی بار گاہ قبول نہیں ہو تو فلول ہے وی کے اداب علیم اخانچ پس کے آخری دما سے آن کے مننا اللہ مارگا مننا آپ نے کیتا یارہ کو اداب اللہ تعالی فیرون دے فیرون دی قوم دے مال اسماپ فیر گر تے فرون دی قوم دے پانی دے. اللہ سلیم دی دعا مبارک دے مطابق کہڑی شاگری تھی پہلو توجہ یہ ہے سبق خدا لیا پہلو یار چی تھی کھڑے ہوں کی پلا یہ ہوئی آم اسلے چک کے فراؤن ہیں انگریلو سائنسدان وہ ہے مالت کے اصلاح دنیا پچھے چلن بے دین بن رب سمجھ خدا کے مقابلے لیا ہاں ہر چوچا ایمان نار دسو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال دھی پوت سب کچھ ملنا ہر کسی کی دے کیوں آل جاندے پہ یہ سائنس نہیں, نہیں جاندی سچی بھاوے کوئی کہ خدا مان پہلو یا چے پہ تینو منی من چکا من اے لیے ہیں انگریز سائنسدان وہ ہیں فرون انہاں فراؤنا دے مال زینت تے سراف دنیا, دے دنیا دے پیچھے نو رب دا نو خدا مقابلے ہاں ایمان دسو کی وجہ ہے سویرے نکے نکے بال جی پوتر سب کچھ کیوں سکول وال جانتے پے یہ سائنس نہیں جاندی سچی بولے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 اے پجاری بنے کھڑے نے اس دے ہاں جی ہوں برباد کر, کر فرن جس ان سیمت نسمراہ کر دن تیری مخلو اسان ایس وقت فراؤن بھی سمجھے کھڑے فراؤن سمجھ ہی کھڑیا تو جس وجہ نار پر مندل ہو اسا انہوں بھی سمجھ ہی کھڑیا کہ تیب صحیح ہے جس دی وجہ نارنگ روز پہ پوزید ہیں حضرت کلیم آنگو اسا میں سنت ادا کر دیا کھڑیا ربنات مسعلا اموال ہم اے اللہ جس انگرین کی پوجہ بات قوم بیمان بی کر دیئے جاوے کہ رب یہ نہیں رب اللہ ہے تھی کہ بھی لیا تو تاکہ حقیقت کھل جائے ایک فتنہ سی لوگ حقیقت اللہ ہے اس فتنے دے پچھے انگریز نہ ماننا اپنے رب کو اللہ رب کرنا بھی ہے مومن ہوگا سنت ادا کرنے آکھے گا ربا نمس پجاری مال <سؤال> دی وجہ دے پجاری دے مال دی وجہ لال بڑے پڑے سجا تو فرما اللہ فضل دے نال سانو اللہ تعالی حضرت روسا کلیم دے جوڑے سڑک ہاں فکیم सदका सबू दिल जो दिखाए पाक मुबारक दिल्ला सदका दिल हक नाला माल की वजह लाल बैमान बड़े खड़े ने असा भी आने मौला अंग्रेज माल करके अंग्रेज I'm going have more stuff. جدو کھڑنا ہونا پید چڑن والا کسی ایک ہے وڑن والا خود لذت لین کی خاطر یہ دونوں چ بڑا فرق ہے. کہ نہیں فرق ہو. حضرت موسا سلیم فراؤن گھر چ پلے نے یا نہیں پلے کیا گھر چلن والا کیا فراؤن دیا چیزیں استعمال نہیں کرتا اگر حضرت موسا سلیم فراؤن دے گھر دیا چیزاں استعمال کر کے فیر اے اے دے مال دے بھی مخالف ہوئے تے بددعا یا مولا کرک کر مال اڑ ماحول لانتی اگریز کے گھر تے بولیے بھی انگریز کے خلاف چیزاں استعمال کر کے آکھیے مولا کر کرک تیر بندے کرے اسان بھی حضرت موسا سلیم کی سنت کردے ان لیا تو حضرت تضرت دا فروٹ دے گھر چ پلنا اس چیزاں استعمال کرنا اس دا جواب دو لیا آج اپنا جواب تین دے چ ساڈا کلندر اقبال فرماؤں اقبال فرما فرماؤ پشتن بے ہر آئی نے اقبال فرمان در انگریز دی ایک ایک مشین لکھا موتا نے لکھانوت مرگ ہا درگر شے ماشی نے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 پارا وہ جی راڈا لیکن مویا تو بہت ہوں ہاں وہ بندے کے جوڑے چاہ جا بندہ ہلن چوکے نہیں لگتا توجہ نہیں فرمائی نے خواب سے بندہ حلن جو کا دہلا ہلنگا کسمیا پیاں اگریزائنس خوا چڑھتا ہے ہلن جوگا لائٹ مثال دینا نشہ کئی قسم کا ہوگا نشا کئی قسم کا ہوں گا سب تو بہڑا نشا پاؤڈر ہیروئن پاؤڈر دا نشا سب چاہ جب لگتا ہے نا یہ حال بندے دا کر چکتا ہے کہ روڑی تے تیا تھوڑے پورے جسم تن تے نکلے پے واشنی کنگ پانچ کھلے مار لو نشے آ پوری دے ایمان کھلیاں تو گٹ کم کھلے نے جڑے قوم کے سر چ کیڑے کیڑا ظلم ہے جڑا اس قوم تے انگریز نہیں پیا کرتا تین ایمان بھی بہن استع آزادی ہر میاں میں آنا پوری حکومت کی کتے برابر انگریز کے دل قدر کوئی نہیں انگریز اگریز کی نگاہ قدر کوئی نہیں جس قوم دی پوری حکومت کہ خدا دا بندہ اسباب دی وجہ بندے ہو گئے خدا تو دور تے انگریز دے قریب دنیا جنا حالات بیٹھی حالات خدا یہ چنگ ہلاک جہے ہیں اس وقت اللہ والے لوگ وہ دعا منگتے پبا نت مسلام والے دعا منگ دے اللہ کنڈا چوک یا لا کنڈا چکا کر برباد ایسے اجاشیا جہولت مخلوق خدا دا شکر کرن کی بجائے انگریز کی تابےدار بنی میں نہیں ایمانسیا جس سائنس اون آن دنیا رب دے قریب ہوئی ہوئیے یا دور ہوئی دین تو چلے ہیں یا بے دین بن گئے برائیاں زیادہ پھیلیاں یا نیک بولو نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ جدو, جدو کسے بندے نو وہ اللہ ہے اور اسے اللہ تعالی دعمت زیادہ آ رہی ہیں اللہ جی اللہ تعالیٰ ڈیلا رفا دے نپنا چاہتا قرآن کی زبان چکھ دراج جو ممن ہے فرمانا محبوب نپا گے یہ پتہ نہیں لگن دیں گے سن اپنا دستور ہے کہ دشمن اپنے چیتی نپ دا مار دو رب دستور الٹ وہ چھتی نہیں نپتا اپنے دشمن بھا مار رجا کے ماردا کوشش کر دشمن نو ماریے رب دا رجا کے مارا رحمان رحم رحم رحم رحیم اس اگلے جہان دا جو ہمیشہ کا آزاد دین وہ اتے توا دیا حصہ پورا ہو جاؤ تاں کر کے وہ دشمن نو مغرور کر کے ہی ساں ساں جلدی نپنے تسا جلدی کیوں نپنے ساں کی ساں کی ہو سانو ہو خطرہ ہوں کدی بج نہ جانو خطرہ ہوں کدھر ساڈے تو ود تاقت آ بن جائے مت مائ کل کمزور ہو جا دشمن طاقت آ جائے تو مل تعالی نترہ ہے ہی نہیں آتا ج مرضی ڈیل دیا گا ایک تو نہ میرے تو بج ستا ہے نہ دوا میرے تو طاقت آڑا ہو سکتا ہے جس لے نپا گا طاقت میری اس واسطے اللہ تعالی کا دستور دشمن دیر نپ گئے ہوگیوں اللہ تعالیٰ خران مولا فرماندہ جدو کافر لوگ سڈے دین نئے فلما ما نسو ماں زب کے روپ جو وہ لسل گئے فتح ادوا بک ہر شہر دروازے دیکھو اللہ تعالی فڑن دا طریقہ فتح کل ادو بھا ہر نعمت عام کر دوں خوش ہو گئے اصل اچانک یہ دستور اللہ کہ پہلو جب لوگ خدا نیمتا آم کر دس ویخ لو سال او حال ہے کہ اصا رب نو بھلے ہوں اسے دین بھلے ہوں نیمت آم ہو گئی ہو گئی साढ़े दा पड़दा रब नाद रखने वाले सन मेहमता उन्होंने थोड़िया सुला रोटी खाते सर पैदल सफर करते गद्या सवार उत्तर कोई पजारों से बैठा है कोई डूडी बैठा है कोई बस ए सी तैठा है सामने चकला लगा हों टीवी सारी गी वजह की वजह की एड्डी सहूलत لک پیڑ بھی نہ ہو, مالا تے لبنی ہو تے پانی پیش وجہ کی وجہ کی جہی کامیڈی بئیمان بنی ہے انہوں نے نعمت آم کیوں ہو گئی اٹھ اٹھ دس دس بنکیاں پانی روزانہ پی قوم پیو ایک بنکی خوئی کا پانی پیتا سا دے مستفا کون ان جیسا رب دا تابدار ہونا لیکن پانی چھپنا پانی خواہ چشمے کدی تتا نسیب کدی ٹھنڈا اٹھ اٹھ کیاں فرج دا لگا پانی پیپی مشروب دیکھو کم ساڈے کو رب کدی ستیاد نہیں آ سواریا کیا جیری ہوا میں راضی ہوا کیا تیرے سڈے امر ایمان دسیا جائے سڈے کرتوت نظریات صحابہ ولیاں والمانگری دشم اللہ دشمنت عام کیوں ہو گئی ہیں خدا شام کار چڑیا سویرے ہک چڈیا بس بس بس بیٹھے رب دیاں نیمتوں دا آم ہو جانا یہ سائنس دے سمان دا آم ہو جانا یہ ہر ہر شہر حال نال تینو ہال دی پئی ائی کہ غفلت نہ ٹر نال نہ سا نا کوئی پتہ نہیں رب تین مال لو مارت ہر چھوڑے جو اللہ ہے جدو قوم بے دین بنے میں نیمتا عام کر دینا یہ دا عام ہو جانا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 رات کے گھر اپنا تے گلیاں تے, تے سڑکاں تے رات گزار کیوں جی وہ <سلام> جی نجومی خبر دیتی ہے محتما موسمی آخر دلدلا ہونا تاں کر کے بالکار چوراں نے ڈاکو نے پینڈ دے پنڈ دے دلے لوٹ لائے نے ایسے افواہ رات افواہ پھیلائی گھر چھے تھاں سے باہر نکل گئے انہاں پچھوں گھر سنبھال لوگ ہو لیکن یارو اچھا ایڈے بئیمان کہ نجومی گلتے اعتماد رسول کی خبر کوئی اعتماد نہیں مہاتما موسمیات آیا محلہ خا لیے حالانکہ نبی سرور صاحب فرمایا نجومی خبر کی تصدیق کرنا محمد دین کی تکلیف کرنا کفرے لیکن <سلام> خبر رسول اللہ خبر دینا عزاب کا انتظار کرے جی. دیکھو مجھ سے دیکھو میں ایک حدیث مبارک عزاب کے حوالے نال وزاحت نبی بیان فرمایا نشکات شریف دے اندر کتاب الفتن الاب اشراط حضرت ابو حرارا تو روایت ہے نبی پاک نے فرمایا جدو مال غنیمت نو اپنا ملک سمجھا جائے گا امانت مال غنیمت سمجھا جائے گا زکات چٹی بوجھ سمجھا جائے گا دین علم حاصل نہیں دین کرتے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا کیا مطلب یا تو دین پڑن گے نہیں دی پڑنگ گے تے دنیاں کی خاطر نوکری ملازمت کی خاطر بندہ اپنی رن دی منے گا ماں فرمانی کرے گا یار نیڑ کرے گا اپنے پیو نا کرے گا مسجد دنیا دلان کا شور گا قبیلے کے سردار فاسک فاجر لے کمینے ہوم جن کے کل کم کرا جائے گی رویل لچے ہونا منیچے گی شریفان کی سنیچے گی نہیں اگر مالدار بندے اگر کوئی بے عزت نہ کرے کدھر لٹا لوگ کدھر ساڑی عزت نہ لٹا کدھر تھانے نہ ٹنگا چھے مہاس واسطے اونج دلوں نہیں اور۔ گانے گا رنگ ہو جان گیا سر آم ہو فرساد شورے پتل خنور شراباں پیچنگ اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوگ لانتا بھیجن گے ان برا آخ گے آم برا کھا آدھے پہلے جانور سن بندے ہی حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جے کیڑے عذاب ریحن ہمرا سرخ آندھی دا عذاب زلزلتن زلدلے دا عذاب خصفن لیکن اُنہا دی خبر تھی اعتماد کر کے رات جڑا ہے وہ سڑکاتے پہ گزر دی اور رسول اللہ خبر دیر کہ اے اے حالات ہو گئے جدوں تے اس لے عذابہ انتظار کریا جے قوم اس یقین میں ایک حدیث مبارک تو آزاد کے حوالے نال کزاحت نبی بیان فرمایا مشکات شریف دے اندر کتاب الفتن باب اشرا حضرت ابو حرارا کو روایت نبی پاک نے فرمایا جدو مال غنیمت ملک سمجھا جائے گا امانت نال غنیمت سمجھا جائے گا زکات چٹی بوجھ سمجھا جائے گا دین آستے علم حاصل نہیں دین آستے علم حاصل نہیں کیتا جائے گا کیا مطلب یا تے دین پڑھن نہیں یا دین پڑھن تے دنیا کی خاطر نوکری ملازمت کی خاطر بندہ اپنی ران دی مننے گا ماں دینا فرمانی کرے گا یار نو نیڑے کرے گا اپنے پیون اپرا کرے گا مسجدہ دنیا دی انگلان دا شور ہوئے گا قبیلے دے سردار فاسق فاجر تے لچے کمینے ہونگی قوم جن دے کھر کم کراون جاوے گی ردیل تے لچے ہونگی کیونکہ اونا دی منیچے گی شریفان دی سنیچے گی نہیں او کرمہ راج المخافت شر رہی.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 والماز فرسان واجے فرام ہون گے شورے پتل خمور شراباں پیچن گے اس امت دے آن والے لوگ پہلے لوکاں تے لعنتاں بھیجن گے انہاں نوں برا اکھن گے عام پہ اکھیندا برا ااند پہلے جانور کھن بندے ہون گے حضور نے فرمایا اس وقت انتظار کریا جائے کیڑے عذاب ریحن ہمرا سرخ آندھی دا عذاب زلزلتن زلزلہ دا عذاب خصفن زمین دھس جان دا عذاب مسخن شکلاں بگڑن دا عذاب قذفن اسمان تے پتھر برسن دا عذاب اور ہور وان تھونے عذاب جڑے مسلسل اون گے رس ایمان نال دسو جو رسول کریم چیزاں دسیاں نشانیاں دسیاں نے پوریاں نہیں ہن ہی، ہیں پوریا نے تو تصا انتظار کیوں نہیں نکل دیا دا دا؟ کیا رسول دی گل تو کوئی اعتماد نہیں کیا منافک رسول جو فرمایا ہے نجومی دی خاطر محلہ چڈی پھرنا ہے رسول دی گل پیچھے اپنی حالت نہیں بدلنے اگر نہیں بدلنا تو کیا تم سمجھنا پھر میرے کو اگلے دن میرا ایک شگردار بیٹھا کشمیر پہلو بہ برانا میرے کو چند سبق پڑھتا رہا سری نگر کشمیر دہن والا شری نگر اس آخیا استاد جی کشمیر دے اندر حالے تک دو سال ہون ہوگے حالے تک گلط لے آؤں گے حالے تک دلدلے آ رہے ہیں آتا دو ہفتے ہوئے دلدلہ پہاڑ اٹھیا آبادی کے اتنے آ پیا دو سو بندہ تھلے حالات پچھلیاں لاشا ہال پہ اگوں نمے مرد مکان نہیں رب جڑن خیمے رات ہلتے رہتے کیا اوے مسجد نہیں کیا ان ملاد نہیں کیا انوی نہیں بھی؟ کیا اوے کلمہ نہیں ہوتا لیکن کم کلما جی ردی شہ گی شہ اباری ہوا مار اس قوم نے کلمہ کند مارا ہو جی حکومت تو لے کے تھے تکما کنما تین آلمے آنا کلمہ, تے تے کلمہ کن کھڑے پاکستان کا مطلب کیا لا کند دلچ نہیں دل ہے پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ آئی کھائی پاکستان کا مطلب کیا کفر بغیرتی پیتی جا جو کچھ آندائی پیتی جا پٹھی سٹھی نیتی جا میں سچ پیا نہ یا غلط پیا میں گل کرنا ذرا توجہ افتخار چودھری چیف جسٹس آنا ساہور وکیل جماعت تنظیم حریک ماضی فضلو پلان سڑکوں سے پرولتے سن چوی گھنٹے سڑک دی کر نہیں کیوں داتا ہجویری آ رہا بولو امام آزم ابو حنیفہ آ رہا زمانے دا ابلیس جنہیں ساری زندگی انگریز کا قانون چلایا ہے اللہ فرماوے ملم یحکم بانس لاہم کا فرو جو خدا کے دین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں وہی ظالم ہیں وہی فاسق ہیں کافر قدم کر لگے اسلام آباد کو جلوس جلوس ہوبرانے بھی ای دنیا کٹھی ہوئی اللہ رسول کیا رب نہیں جانتا کہ یہ لانتی کے دلانچ کی کیا حالے بھی گا کہ اس دی قدر اللہ رسول تو ڈانگا سوٹے ہاں جی آسو گیس پہ جلوس نکل کٹیچن مریچھن کئی قتل ہو جان Aga. یہ سارا کچھ ہوگی مڑ پچھان نہ ہٹے اور کوئی دہشت گرد بھی نہیں آخ یہ جلوس جڑا ٹریا ہے اس کنیا لڑائیاں ہوئی ہو نہیں کہ زخمی ہو گئے آ نقصان ہوا میں پوچھنا دہشت سور وہ بھنگا اس مہگے دی خاطر سارا کچھ قبول اللہ رسول دی خاطر ایک وٹا بھی قبول تین دن پہلو گڈیاں فڑی جو ہی جو میں ہے اگر حساب ایک پاس رب رسول رکھو ایک پاس انگریز انگریز پھر گڑو بندے رب نال کز انگریز کے کٹو قسم خدا دی کر کے آنا تون سویرے پتا لگ جائے کہ رب والے کن رہ گئے شیتان والے سانو ایک خاطر کے شیتانے گلو تو بےدین شیتان والے گو ہاں اگریز والے گن لو ستا لگ جانے کہڑے پیسے چوکھے نے کلی لمے شکور اللہ ہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوڑے میرے رب سے قدر والے تو تھوڑے چھتا پیا نا اے پکا اعلان سان کر دئی کہ رب کا کہر آیا تیرے رب نعمت آم کیت نہ فرمان تاں کر کے اور اللہ دا دستور ہے جدو عام نعمت کرانگا اس لیے گا یہ فڑی چڑھ کا کھلو سب آپ کا نہیں اور سہولت ہے آرام سے سفر ساڈے واسطے نیمت چلا دل تیرا ہر وقت کمبنا چاہیے ہاں جی ہر ہر شہر تینوں رب سونے کے لو دعوتان پہ کر دی گفلت نہ دن گزار دنیا سا بڑے تھوڑے رہ گئے لنگ گیا میرا مرشد میرا مرشد زمانے دا ختم سو پیر مہر علی شاہ سرکار دا خلیفہ سی اور آپ سرکار نے صاف لفظ فرمایا سی میرے حضرت صاحب نے فرمایا محمد شفیع ٹویل نہ لایا جی پرانے تھو آ سب کچھ ختم ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے ہونا ہے ہاں، پیانا جنہ زلزلہ کشمیر تو انکیا چایا نا اس سو گنا ودے وہ ہاں یہ نہ سمجھا جی کہ وہ ادھر گرک ہو گیا تو بچ گئے بنے پائے ادھر جڑا گند پایا پایا ادھر پلیسی جنگ جاہور پنجاب اٹھ کے دجے سوبیا جسل شیتانیت مرکز اتوں پھیلتی ہوں ٹھنڈا علاقہ سرک ہوئے ٹھنڈا علاقہ جنا ادھر ایاش لوگ ادھر کرتے تھے عام سی میرا ڈرائیور میری گی چلاو آخد مینو آ استاد میں ٹرک لے گیا تھا سمان کا زلزلہ آیا پیا بندے, بندے پین ہر پاسے بدبو رمضان کا مہینا میں جا کے گیڈی کلاری سامان اتروایا رات سو گیا گی سور فوجی مینو آیا ہے ویخیا کہ میری گیلے کڑی منڈا بھی نہ پکڑ دوں گی دے تھلے دن پہ کر دین لاشا پہ گھر اجڑے پہ سارا کچھ ہوا پیا جاری پی وی جاری سکول سارا کچھ دے پے الٹا رب تالانچ بکرے سات کے مولا جے تینو چاہیے سی گوشت آ بکرے لے سارے بندے تے ایڈے لانتی بن گئے سن تی رب رحمان رحیم رب حالے تک پونے دو سال ہوگے رب رحمان رحمت نہ غضب فرما جڑا دوسرا اس کے رحمت کرے کرانا چاہے گا نا وہ بھی غضب بچا جاوے گا یاد رکھا یہ حالات جڑے ہیں یہ سی رسول گل سے سان اعتماد دے پھر اپنی حالت بدلو بدل دوست مارے جاؤ جلو دع کرو ربر نت مسالا اللہ ان لانپیاں مال فرق کر جس مال نال دنیا بئی مان سان اس دنیا دے اندر نہجاوی اللہ بھیجے نہ بہتا کھا بھیجے جنت سارا سودا ہے کمائی بھی اگ تو آک بتائیں معلوم ہوا جو سمجھاونا چاہتا سا قرآن حدیث کی روشنی دس سائنسی اسباب سب سائنس اللہ ہے جا موجود ہے اللہ تعالی سان پناہ تا فرما اپنے آن والے آزاد کو سانو ہدایت بخشے میرے کسے بھی گل کسے کسی اعتراض ہے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 حضرت عباس نے قربانیاں ہیں اس دین نو تے گھر وڑن نہیں دینا میرا جھنڈا کھڑا سدکے جا بھی اس منافقت ہاں ہاں بڑھتا ہی نہیں باقی صحیح گی ہوں جی شیعہ پنجا لاکھ ہوں گے پنجے نال نے بس علی دا پنجا آ گیا تو سب کچھ آ گیا न वही दीन, वड़ना नहीं। दीन और देना हां जी जो बंद मजहब तो तंग हो जाएगा लगा खड़ा क्यों लगा खड़ा है पता है जी साड़ी थरैकी अंदर किसी बंद त फिट पानी हो ना फिट हंजा बना के खुले हाथ आने फिट जड़ा उंडेजा बनिया खड़ा नाजा सही बनिया जी इस पंजे का मतलब है घरा प्या बिल्कुल सही है जिस घर के उंजा बनया खड़ा हो समझ लो उस घर के उत्तों फिट पी पी عباس پاک حسین پاک نال خوش نہیں بال سمجھے یہودیت خری نکتی ہے سیانے آدھے مجھ اپنی کالک نظر نہیں آتی अपनी चकले मजहब जरा दुनिया का हो गया पांच रुपए से उसे जिना रन मेल जाएता हो गया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 امت کے آنے والے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے سمجھ لیا جو ہوں بک بک جنہوں دیا ریسا چبریلے امی ہوتا ہے کچھ حرم کرو آہ, کہاں تھے کہاں تھے اس وقت جب حضور کا وصال ہو گیا تیری ماں کا جناب میرے پیو کے سر جتیاں فما پڑو سڑ مستفا یار جس وقت نبی پاک سرکار کا وصال مبارک ہوئے مستفا یار حضور پاک زیارت اور سنو جنا در جنا اپنا صاحب ہے تین دن دفنا اندر جی تاخیر ہوئی ہے دیر ہوئی کیوں ہوئی کہ حضور سرکار شا حجرہ مبارک وصال فرمایا ہے اور جناب باہر نہیں اٹھائے حجرہ چھوٹا اج جا رہا ہے رسول لاہے حجرا ہے کھل لو سارے صحابہ بھی زیارت تو مشرف ہونا سارے بیبیاں سارے بچے سارے فرشتے زمین تے اسمان تے سب نے پاک نبی دی زیارت تو مشرف ہونا سی پہلو آسمان کے نوری ملائکہ آئے لے. چار مزم فرشتے آئے نے انہیں آن کے زیارت اور سرکار دی بارگاہ جڑا نظرانہ پیش کرنا, ان آن نظرانہ فیش کرنا پھر اونا تو بعد باقی ملائکہ پھر ہلور سرکار وڈے صاحب پھر چھوٹے پاکاں اسی طرح کردیا کردیا تین دن کتے مراسی جڑے نا مراسی کتے آخر مراسیا پوتر کتے آخر وہ آ بادشاہی واسطے لڑتے رہے ادھر جنازہ شریف پیارا. لا رہے لاکھ میرا سی کتا پیو مریا ہونا ہر کم بھول جانا نبی پاس ادھر نہیں سڑ تو ادھر تاخیر کی وجہ اے ہے جارت شریف تو مشرف ہونا سی تین دن ہوئی اور صاحب کرام نے انہوں ہی دن حضرت اکبر خلیفا بھی منتخب کر لیا کیوں کیتا اس واسطے کہ ہون امت رسول جا بھی کوئی اختلاف اٹھے گا مقام آ رسول لاہد خلیفا ہی ہوئے جدو صاحب چلاف اٹھے کئی آخیا مکے دفن کریے آخیا جنت دفن کریے حضرت خلیفا مکائی فرمایا نبی دفن وصال کر دے دفن ہوتے ہیں لہذا ایشا حجرا اندر ہی رسول اللہ دفن کیتا جائے گا کسی قبرستان دفن نہیں جائے گا یہ جگڑا سدیق خیر زمری بیس تراوی کے حق میں وضاحت فرمائیں بیس تراوی دی صرف پہلی تو گل کہ سا قوم بھی سوکھا کام پسند کرتی ہاں جی وہ آن نے چھتی جان اٹھا چھٹتی ہے روڑے یہ چاہ ہاں کتے ایمان مذ... ایمان کورے تین تلاک دے بین تین تلاکلوی تین تلاک رن کٹیاں فکای شریعت کوئی اجازت نہیں موڑ نکاح نہیں کر سکتا جن دوسرے نکاح نہ کرے وہ ہم بستری کرے طلاق دے عدت پوے پھر آپ کی قوم کیوں کہ بریلوی بڑا مومن ہے اللہ رسول دا دیوان ہے غوث پاک دی دال تنن دا بادشاہ کو گیا آخیا نہیں جائے میں آخیا چلو بل تھی رکھو اپنا بندہ میں مڑے دے ہو جانا مراد جگہ رن میں پیچھے مطلب کی پڑی ریا مسلا ہے سڈے واسطے وی دلیل فاروق آزم عثمان غنی مولا علی حسن حسین بھی پڑیا میرے تے فرمایا وہ پیچھے چلے ہاڑا پیچھے چلے گاہ میں بئیمانا بےمان آ سڈے تک تے محدود تے سانو گاڑا بھی کڈ لینا سانو ایسا گسا لگتا سی نہ رب نو ایڈی گیرت نہ تیرے ایمان نو کوئی ایڈا دھچکا بجتا سی ہاتھی امر جب جا آئی ظالم یہ تا کر کے نہ اپنی کتاباں لکھا سب سے پہلا بتتی عمر تھا آو سب سے پہلا بتی عمر تھا انہیں بدت پھیلائی ظالماں میرے مستفا فرمایا ایک تدو بین ممبا دی عمر فرمایا جو میرے بعد تو پیچھے چلے جے ابو بکر اور سن مولانا صاحب میرے پیچھے چلتے میں گل کر رہا تو سارے مولانا مسور صاحب کی گل تو چلتے جی میں آنا انہوں کی گلتے کیوں چلتے جی تسا مینو فاٹ آخر کتنے تم آپ ہی تو آخی ہی مگر چلو فرمائے میں آنا یہاں پیچھے چلو تھی یہاں پیچھے چلتے جی پھر میں